کیا آگے کس آیت کا نمبر ہے اچھا اب جناب یہاں سے شبہات ہیں جو یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کو کچھ شبہات اس میں پیدا کی ہے اور مسلمانوں میں ایسے کلمات رائج کرنا چاہے جن کی وجہ سے مسلمان شرک کی طرف چلے جائیں اور ان چیزوں کا وہ شکار ہو جائیں تو یہاں سے اللہ تعالی نے ان کے شبہات کا جواب دیا ہے یہودیوں کی جو سازش تھی ان چیزوں کا جواب دیا یازینہ آمن لا تقولوا سے یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہودی کرتے یہ تھے کہ الفاظ وہ استعمال کرنے لگے تھے جس سے علیہ ازب اللہ شرک کی بوائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین ثابت ہو اور اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ان شبہات کے ازالے کے لیے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ یہودی جو شرک کی سازش جو ایسے الفاظ کی جن میں توہین اور یہ شرک کلمات ہیں دیکھو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یا ایزین آمنوں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے یہودیوں کی جو سازش تھی اس کا آغاز اور اس کو اللہ تعالی نے بتایا ہے اور یہ پورا رقو جو ہے وہ اسی کے متعلق چلا گیا اس رقو تو نہیں لیکن یہ آیت ہے ایک سو, ایک سو چار ایک سو چار نمبر آیت سے لے کر اور ایک سو نو نمبر آیت تک اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا ہے اور ایک سو نو کے بعد آپ دیکھیے ایک سو دس نمبر آیت میں تو یہاں آیا ہے واقعی مسلات اور نماز کو قائم رکھو یہ جو ہے وہ امور مسلحہ کا بیان ہے جو بالکل آغاز میں بتایا تھا نا کہ ساری بات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کسی بات کو درمیان میں لے آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مزاج ٹھیک رہیں جو, جو ان کی طبیعت ہے دین پر جمی رہے اور قائم رہے یہاں سے واقعی مسالات جو ہے یہ امور مسلحہ کا بیان ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ صحیح رہیں صالح رہیں اللہ کے بندے بن کر رہیں یہ تو ہو گئی یہ بات 110 نمبر آیت میں ایک سو گیارہ نمبر آج جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں پر پانچ شکوے ہیں پانچ شکایتیں ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بتایا ہے یہودیوں کو کہ تم یہ یہ حرکتیں کر رہے ہو اور تم لوگ جو باتیں کرتے ہو وہ چیزیں درست نہیں ہیں پہلا شکوہ جو ہے وہ تو شروع ہوتا ہے وقالو العیت قل الجنت اور یہ کہتے ہیں کہ لیں ید خل جنتہ کہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا کوئی بھی اللہ من کا نہ نصارہ مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو یہ تو ہے پہلا شکوہ اور تل امانیہم یہ اس کا جواب آ گیا ہمیں بتایا تھا نا کہ قرآن پاک کبھی کبھی اس کا جواب اللہ دے دیتے ہیں اور کبھی ان کی بات صرف نقل کر کے آگے چل پڑتے ہیں یہ تل کا ہاتھو برہان حکم اور جہاں تک رقو پورا ہو رہا ہے ایک سو بارہ نمبر آئے تک یہ ان کے پہلے شکوے کا پہلی بات کا جواب ہے اس کے بعد دیکھیے دوسرا شکوہ جو ہے دوسری بات شروع ہو رہی ہے وکالت السط نسارا علا شعین وکالت السارا علیسط الہود علا شعین وہ کتاب یہ جو ہے دوسرا شکوہ ہے یہ ہے کال الزین فلاح یا یہ جو ہے نا يحكم یہ اس کا جواب ہے شکوہ یاح کو مبینہ ہوں یہ اس کا جواب آ تیسرا شکوہ ان کا شروع ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بات ہے کہ اور یہ سارا آگے تک چل رہا ہے اور اس کو آپ پھر جا کر دیکھیں ان اللہ علیم تک امن ازلم مساجد اللہ خراب یہاں تک تو یہ بات ہوئی شکے کی آگے اس کا جواب دیا کا ماں کان لہم انت خلوہ اللہ خائفین یہ اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے اور چوتھا شکوا جو ہے یہ آیت نمبر 116 سو پہ آ جائیے وکال التخل اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں یہ, یہ جو ہے چوتھا ہو گیا اسی میں بل ما سماوات یہ جو بل ہے نا یہاں سے پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ, یہ کہتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے سمجھ آ رہی اور پانچواں شکوہ اس کے بعد ایک سو اٹھارہ نمبر آئت سے شروع ہو رہا ہے وکال اللہ اللہ عالم اللہ یوکل اللہ او تعطینہ آیا یہ تو ہوئی وہ بات کہ جو انہوں نے کہی ہے کزالک یہ ہے اس کا جواب کزال یہ اس کا جواب ہے اور پھر اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھ لیجیے انا ارسلنا کبیل حق بشیرم و نزیرہ ایک سو انیس نمبر آیت ہو گئی نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے کلمات ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس کی طرف دھیان نہ دیجیے اور آپ اپنے جی کو نہ اس سے جلائیے ایک سو بیس نمبر آیت ہو گئی اللہ زینا آتے حقا تلاوت ہی یہ ایک سو اکیس نمبر آئےت یہ نقلی دلیل ہو گئی اہل کتاب کے مومنین سے یہ پہلے پڑھا تھا نا عقلی دلائل اور نقلی دلائل اور وہی کے یہ وہ نقلی دلیل ہے جو اللہ تعالی نے اہل کتاب سے نقل کی ہے اپنی توحید پر اور اہل کتاب میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے اس کے بعد ایک سو بائیس نمبر جو آئے ہے یہ بس بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یہاں پر بحث کا خاتمہ ہو گیا بس جو بنی اسرائیل کی باتیں پچھلے دس دن سے چل رہی ہیں یہاں پہنچ کے اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کو اللہ تعالی نے ان دو آیات میں مکمل کر دیا ہے اس بحث کے خاتمے پر دوبارہ یاد دہانی کرا دیا ہے ایک سو بائیس میں اور ایک سو تئیس میں یہ دو آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ بس یہاں پر ایک سو تیئیس پہ پہنچ کے مکمل ہو جاتی ہے یہ بحث اور ایک سو چوبیس سے پھر شروع ہوتی ہے وضبط اللہ ابراہیم اور ابو اور جب اللہ نے آزمایاز ابراہیم علیہ السلط والسلام کو کئی باتوں میں یہاں سے رسالت کی بحث شروع ہو رہی ایک سو چوبیس نمبر آئٹ سے یہ رسالت کی بحث شروع ہو رہی ہے یہاں سے اور یہ تقریباً آٹھ رکوع ہیں مسلسل بائیسویں رکوع پہ پہنچ کے سورہ بکرا کے وہاں پر یہ مکمل ہوتی ہے رسالت کی بحث اور اس میں کئی ایک چیزیں ہیں انشاءاللہ شاء یہ لکھ لیا نا لگ گئی ٹھیک ہے صاحب؟ کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے